ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واتيع الله واتيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العسين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وحل لقتا من لساني يفقه قولي اللہم ربنا رشدنا اللہ مربنا الحمن رشدان اللہ حقم ورزک نچتے باہ وارا سک نچتے نا باہ گزشتہ نشست میں سورہ تغام ان کی گیارہویں آیت پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی مسئلہ تقدیر کسی حد تک میں نے بیان کیا اور اس کا جو تعلق بنتا ہے نتیجے کے اعتبار سے مقام رضا مقام توقع مقام رضا پر یہ گیارہویں آیت یہ مختصر آیت ہے یہاں پر سورہ حدید کے جو ام المسبحات ہے اس میں یہی مضمون قدر تفصیل سے آیا ہے اور ہر قرآن و یوفسر و بعضہ بعض کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون پر جو آیات کے بعد احادیث ہیں ان کے تسکرے سے قبل ذرا جو اس کا ایک ورشن آیا ہے سورہ حدید میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے وہ آیت یہاں لگا دی جائے سورہ حدید کی یہ آیت نمبر بائیس اور تیئیس ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ساب مصیبت ان مصیبت ان فل ابد ولافی ان فی کتاب قبل البراہ ان نزا لکھال یصیر لکلا سوا فا تکم بلا تفرح با تا کم بلاہ یبک اللہ مختال ان فخور اب آپ نوٹ کیجیے یہاں دو آیتوں میں وہ مضمون آیا ایک تو یہ کہ یہاں اجمال تھا ما سا بم مصیبت وہاں تفصیل آ مصیبت کی فی انفسکم کم فل ارد ولافی دو ہی طرح کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں یا تو زمین میں بڑے پیمانے پر کوئی زلزلہ ہے کوئی سیلاب آ گیا ہے کہیں آگ لگ گئی ہے کوئی سائیکلون آ گیا ہے کوئی اور آفت سماوی نازری ہو گئی ہے کہیں زمین دھس گئی ہے تو ما صاب ام مصیبت ان فل ارد ولافی انفو بیماری آ ہے کوئی حادثے سے دو چار ہو گئے ہیں کوئی انسان کا عذر جو ہے وہ ناکارا ہو گیا ہے یا یہ کہ کوئی عزیز جو ہے فوت ہو گیا ہے ماسابم ان مصیبت فل ارد ولافی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ کتاب میں درج ہونا میں نے عرض کیا تھا یہ کیا ہے اللہ بکل شعین علیم یہ اللہ کی وہ علم قدیم کی کتاب ہے جس میں ہر شے موجود ہے وہ آنے میں ماں کانا ما یقوم جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کے علم میں آنے واحد میں یہ ماضی حال مستقبل اس کے لیے ہے ہی نہیں یہاں بعض ہمارے متقلمین کو بڑی ٹھوکر لگی ہے اور کچھ کسی درجے میں وہ غلط ہی اور وہ مغالتا لامہ اقبال کو بھی لگا ہے ہمارے ہاں ایک تو متکلین اہل تشیو اور موتضلا یہ بہت سے معاملات میں دوسرے کے قریب ہیں ان کا ایک رائے ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے یہ بدا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اس کا وفوم کیا ہے یعنی بدا ابتداء اسی سے بنا ہے لفظ ابتدا ہو گئی بدا ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اللہ کے علم میں آتی ہے اس کے واقع ہونے کے بعد پہلے سے اس کے علم میں ضروری نہیں ہے کہ اچھے بولی اہل سنت کے نزدیک یہ بات ہے اللہ کا علم آنے واحد میں محیط ہے مادی حادم مستقبل کو اللہ کو کوئی بدع نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز وقوع پذیر ہو گئی ہو تو اللہ کے علم میں آئے ماد اللہ سنما معاذ اللہ ہر شہ کا جاننے والا ہے یہ جو بدا کا تصور ہے یہ اہل تشیوں کے یہاں بھی متدلا کے یہاں بھی اللہ اقبال نے بھی لیکچرز میں ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے فیوچر از این اوپن پاسبلٹی یہ اوپن پاسبلٹی اگرچہ اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں لیکن وہاں کی گفتگو میں کچھ نہ کچھ اشارہ ادھر بھی آتا ہے کہ ان کا بھی زین ادھر گیا ہے اس لیے کہ بصورت دیگر انسان سمجھتا ہے جبر محض میرے نزدیک حل وہی ہے جو میں ارج کر چکا ہوں اللہ کے اذن اور اللہ کی رضا میں فرق کیجئے نمبر ایک اور پری نالج اور پری ڈٹرمنیشن میں فرق کیجئے ان میں جب خلط مبس ہو جاتا ہے تب یہ مسئلہ ارجتا ہے ورنہ ان چار چیزوں کو علیحدہ کر لی تھی اس میں رب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہر شے سے راضی بھی ہے چنانچہ سورہ دہ میں جو فرمایا ہے اننا خلق السان ام انتفت ام شاد نب تلی فجاللہ سمی بسی ان اما شاکرم اما کفورا ان آتدنا کافری سلا سلا باغلہ ان کا سنکانا مزا جو ہم نے اجازت دی ہے ہم نے اختیار دیا ہے جو چاہے کفر کرے جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرے جو چاہے کفران نعمت کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نتیجہ ایک نکلے گا کافروں کے لیے یہ سزائیں ہیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے یہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جزا ہے جو ملے گی تو عزم اور رضا کو علیحدہ کرنے نمبر دو علم, پیشگی علم ہونا اور کسی پر جبر ہونا ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیجیے پری نالج اور ہے پری ڈٹرمنیشن اور ہے یہ ہے اس مسئلے کا حل اور اہل سنت کا یہ با عقیدہ ہے جس پر مجھے سب یقین ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالی کا علم اسے کوئی بدا نہیں ہوتا اللہ تعالی کا علم قدیم ہے آنے واحد میں ماضی حال مستقبل پر محیط ہے اب یہ ہے کہ یہاں اس کو کہا گیا قبل کتابل وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ذالک علی اللہ یسیف یہ تمہیں مشکل معلوم ہو رہا اللہ پر یہ بڑا آسان ہے تم اللہ کے علم کی وسط کا تصور نہیں کر سکتے تمہارے پاس ترازو وہ ہے کہ جو تولے اور ماشے اور زیادہ سے زیادہ بس ان چیزوں کو ناپ سکتی ہے تول سکتی ہے اور یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ ٹروں کے حساب سے جو ہے تولنے والی کوئی ترازو چاہیے ان کا ان کا کچھ شعور حاصل کرنے کے لیے وہ تمہارے پاس نہیں ان نظار کال اللہ یسیر اب دیکھیے اگلی آیت میں یہ جو سورہ تغابل کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ میوم مل جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے حقیقی ایمان اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کس بات کی ہدایت ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ایمان تو وہ لے آیا اور کون سی ہدایت چاہیے اس کو گمن یوں مل رہا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اللہ اس نے کو ہدایت دے دیتا ہے وہ ہدایت ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر تیئیس میں بیان ہو گئی لے کہ لاتا علا ما فاتم تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے جو چھن جائے جو چلا جائے موقع نکل گیا دولت ہاتھ سے چلی گئی کوئی اور آپ کو نقصان ہو گیا لَا عَلَى فا تم تو ہرگز افسوس نہ کیا کرو اس پر کہ جو تم سے چھن جائے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے ولا تفروں میں آتا اور اترایا نہ کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے, دے دے یہ ہے وہ ہدایت کہ اللہ جس حال میں رکھے جو اس کا فیصلہ ہو اس کو ہر حال میں قبول کرو صبر کرو اور شکر کرو ہر حال میں راضی میں یہ ہے ایمان کا پہلا تقاضا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اندھی بہری قوت نہیں ہے اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جس کے کیے کچھ ہو رہا ہو ٹھیک ہے مادی اسباب وسائل ہے سورج کی حرارت ہے ہواؤں کا چلنا ہے بارش کا آنا ہے طوفانوں کا آنا ہے اس کے جو ہے اس کے اسباب مادی ہے لیکن اس نے رب کے بغیر نہیں اب یہ دو کمپوننٹ سے ایک ہی شے کے ایک شخص نے کچھ کیا آپ کو پتھر مارا ایک تو اس کا کام ہے کہ اس نے پتھر مارا ایک یہ کہ پتھر آپ کو لگ گیا یہ بغیر اس نے رب ممکن نہیں تھا ہو سکتا ہے وہ لاکھ کوشش کرتا پتھر آپ کو نہ لگتا تو پتھر آپ کو لگا ہے تو دو کمپوننٹس ہیں اس نے مارا اور اللہ کی اجازت سے آپ کو لگا ان دونوں کو ہر وقت مستحظر رکھنے کی ضرورت ہے اب اس کے ذمن میں میں چند چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس نے کہ یہ مضامین ہیں تصوف کے یہ مسائل ہے تصوف یہ ترا بیان غالب قرآن مجید میں جس طور سے یہ مضامین آئے ہیں ان کی تعبیر ہمیں ظاہر بات ہے فقہ کی کتابوں میں نہیں مل سکتی اس کی تو جو ہمارے صوفیاء ہیں اور خاص طور پر اشعار میں جس طور سے اس کیفیت کو بیان کیا گیا اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا شعر جو ہے میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر ہے برو کشید پیچا کے ہستبود مرا چکا کہ مکام رضا کشود مرا مجھے اس نے ایمان کے اس نتیجے نے ایمان بالقدر قدر نے اس یقین نے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے مجھے اس ساری کشمکش سے اور اس سب پیچ و تاپ جو میں کھاتا رہتا اس سے نکال لیا جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا یقیناً اس میں خیر ہوگی اگرچہ فوری خیر نظر نہیں آ رہا فوری طور پر تو شر محسوس ہو رہا ہے لیکن ہمارا علم محدود ہے اللہ کا علم کامل ہے اس کی پلاننگ بڑی لمبی ہے ہم جو ہیں بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں ہمارا علم محدود ہے اس کا علم کامل ہے لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر راضی برضائے رب جس کو کہ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کل مئی تفیل عیدی عید الغصال جیسے کہ کوئی میت ہو مردہ ہو جو غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہاتھ اٹھا لیا ہاتھ اٹھ گیا پاؤں اٹھایا پاؤں اٹھ گیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں اللہ کے ساتھ معاملہ انسان کا اس دبجے ہو جائے کہ جو ہو مرو کشید زپیچا کے ہست و بود مرا کہ اگ کے مقامی رضا کشود مرا اگر یہ نہ اس نے یہ کر دیا اس نے میرا یہ بگاڑا اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا فلاں کام نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا حسرت ہے یاس ہے غم ہے اندو ہے غصہ ہے پیچ تاب ہے یہ سب کچھ ہے اگر کچھ کر سکتا انسان تو کرے گا کوئی انتقام لے گا کچھ اور کرے گا نہیں کر سکتا تو اندر ہی اندر جو ہے وہ گھولے گا پیچ و کھائے گا اس کی پوری نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ ایک بحران سے دو چار ہو جائے گی ان سب سے ایک شہ مقام رضا انسان کو نکال لیتی ہے بروں کشید زپیچا کے ہست و بود مرا کہ اگدہ کے مقام رضا کشود مرا اکبر ال آبادی کو علامہ اقبال نے اپنا مرشد مانوی مانا ہے ان کے دو اشار آپ کو سنا رہا ہوں سادہ زبان ہے وہ, وہ شکوہ تو نہیں ہے جو اقبال کے ہاں ہے مضمون ہے رضا حق پہ راضی رہے حرفے آرزو کیسا یوں ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے تم ہو کون اللہ کے ہاتھ میں رضائے حق پہ راضی رہے یہ ہرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ کہاں سے تم آ گئے خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا اسی طرح بڑا پیارا شیر سادہ ہے مفت کیوں اپنی جان کھوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے سادہ چیزیں لیکن غور کیجئے وہ نفسیاتی کیفیات سارے امراض جو ہے دماغی یہاں سے شروع ہوتے Konflicts ہیں کانفلکٹس ہیں فرسٹریشنز ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ بگاڑا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اگر معلوم ہو میرا رب ہے یہ ٹھیک ہے اس نے جو کمانا تھا کما لیا اس نے جو خیر کمانا تھا خیر کما لیا شر کمانا تھا شر کما لیا بڑا پیارا واقعہ بارہ سنایا ہے کہ کوئی درویش یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے خاص کیفیت میں جو رب, سو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا سر پر لگا جا انہوں نے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا انہوں نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرو سو ہو کہنے لگے ہاں بھائی مجھے تو یہ رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا ہے تم نے تو کمائی کر لی نا جو کی اپنے لیے مجھے لگا ہے اگر میرا رب نہ چاہتا پتھر نہیں لگ سکتا تھا یقیناً اس کا اذن ہے اور میں راضی ہوں یقیناً اس میں میری کوئی خیر ہے شاید کہیں مجھے متنبے کرنا پیش نظر ہو اللہ کے اللہ مجھے کہیں جگانا چاہتا ہوش میں لانا چاہتا ہو کہیں کسی غلط رخ سے متنوع کرنا چاہتا تو میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے لیکن تم نے جو کمائی کی وہ اپنی جگہ تو رضا حق پہ راضی رہے ہرف آرزو کہا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا اور مفت کیوں جان کھوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے اور اسی زمین میں, میں میں نے بارہا سنایا آپ کو مولانا محمد علی جوہر کا شعر ایک مرتبہ جیل گئے ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری بیٹی جوان اسی برس کے اندر مبتلا ہوئی تو جو غزل لکھ کر بھیجی ہے وہاں سے جیل سے وہ ان کے کلام جوہر جو ہے اس میں موجود ہے اس کا آخری شعر ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے راضی برضر اب اب آپ اندازہ کیجئے ایسے شخص کے لیے یہ پیچ و تاب یہ حسرت و یاس یہ رنج و غم یہ غصہ یہ غزب کہاں کس بات پر اسی طریقے سے نہ نصیب دشمن کے شبت ہلا کے تیگر سرے دوستاں سلامت کے تو آسمائی اے اللہ تیرا یہ غلام حاضر ہے تیرا تو اگر صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے کوئی اعتاب محبت آبیز اعتاب ہے تو میں حاضر ہوں میں نصیب ہے دشمن دشمن کے نصیب میں کیوں جائے کہ <خصف> شبت ہلا کے تیغ سب دوستہ سلامت کے تو خن جراثم اور ایک آخری شہر سنا رہا ہوں یہ بہت اونچا شہر ہے کشت گانے تسلیم را ہر زماز غیب جانے دی گرست جب انسان یہ تسلیم اور رضا کی جس کو وہ اردو میں کہا ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح جو آئے ہر چساکیے مارے قنے التافست اسی میں ہے در حقیقت اگر انسان غور کرے ہر وقت ہر لہجہ انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے چیز ناگوار ہے یہ ناپسندیدہ ہے لیکن میرے رب کا حکم ہے آپ اپنے نفس کو ماریں کشتگانے خنجرے تسلیم را جو تسلیم و رضا کے اس خنجر کے سے قتل ہو گئے ہیں ان کے لیے تو ہر لہجہ ایک نئی جان ہے نئی زندگی ہے ہر لہجہ شہادت کے موت انہیں مل رہی ہے ہر مرحلے پر وہ اپنی جان جو ہے اسے ہلاک کر رہے ہیں قربان کر رہے ہیں کشت گانے تسلیم گاہ ہر زما غیب جانے دیگرست اس میں غور کیجئے میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ ترمدی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی الحما سے مروی ہے غور کیجیے والم بلکہ اس کا اگلا ٹکڑا بھی میں بعد میں آپ کو سناؤں گا جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سواری پر حضور کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں ایک سواری پر اوٹ پر جیسے اس وقت جو یہ خاص تخلیہ ہوا ہے اور حضور کی عنایت اور رحمت اور شفقت کا ذریعہ جوش میں آیا ہے تو آپ نے فرمایا یا ہو قان نے کلمات اے جوان میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں تلقین کر رہا ہوں اس میں جو دوسری چیزیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اسی حدیث میں یہ بھی ہے والم ایک حقیقت کو اچھی طرح جان لو ان فرو کا بھی کا اللہ بھی قد کا تمنگا ہونا اگر تمام قوم تمام لوگ مل کر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا آپ اندازہ کیجئے بے نیازی جس کے دل میں یہ بات خوب جائے وہ کسی کی خوشامد کرے گا چاپلوسی کرے گا کسی سے امیدیں لگائے گا کسی سے بڑی بڑی اونچی توقعات رکھے گا والم انگلوم مت البتمات اللہ انفڑو کا بھی شعین لم یل فروغ کا اللہ بشین قد کا تب اللہ الک ومارو الد الو اور تمام لوگ اگر جمع ہو جائیں بے اتفاق فیصلہ کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا تو خوف کس کا ڈر کس سے کس کے آگے اپنی عزت کا دھیلا کرانا ہے کس سے مانگنا ہے کس کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے کس کے سامنے اپنی عزت نسل ہے اسے گسوا کرنا ہے سما معاذ اللہ یہ دو جملے در حقیقت کیا ہیں وہ جو ہمارا کلمہ ہے تیسرا لا حول ولا قوت اللہ بلّا یہ اسی کی شرح ہے کوئی طاقت نہیں ہے نہ بھلائی کی نہ خیر کی نہ نفے کی نہ کوئی شر کی نہ نقصان کی نہ برائی کی مگر اللہ کے روز ما صاحب مصیبت اللہ وما یوں اللہ یاد کلمہ دوسری حدیث سنیے ابی ہو رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن و خیر و احب من المؤمن الضعیف و فی الن خیرون یہ ایک غیر متعلق جملہ ہے اس موضوع سے لیکن بہت پیارا جملہ ہے کبھی مومن اللہ کی نگاہ میں بہتر بھی ہے زیادہ محبوب بھی ہے محبوب تر بھی ہے ضعیف مومن سے لیکن خیر سب میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ضعیف کی بھی رعایت کرے گا خیر سے خالی ضعیف بھی نہیں ہے لیکن بہرحال مومن قوی جو ہے وہ اللہ کو محبوب تر ہے اور زیادہ اللہ کو پسند ہے تہری صلاح انفروں کا وسطین بلّہ ہے ولا تعجز فلا تعجز ہر اس شے کے لیے پوری محنت کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہ ہوگا جو اللہ چاہے گا معاذ اللہ یہ اس کا یہ اس کا بالکل غلط نتیجہ نکلے گا فرمایا احرس سال انفاؤں کا اپنی پوری ہرس پوری کوشش پوری جد و کرو اس کے لیے جو تمہیں نفع بخش معلوم ہو رہی ہے بس ٹائم اللہ سے پوری مدد طلب کرو غلط آجز اور اس کے اندر آجز نہ رہ جانا کہیں اس کے اندر کوئی کمی نہ کر دینا وہ ان اساب اشیوں فلا تک اللہ فالتو کا نزا و کزا <تصفيق> یہ کبھی نہ کہنا کہ کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا یہ حسرت کا ایک اور انداز ہے ہائے کیا غلطی ہو گئی میں نے اس وقت یہ کام نہیں کیا ہائے فلاں معاملہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو میری یہ بات صحیح درست ہو جاتی ہے. یہ ہر کس کبھی نہ کہنا کیوں نہ کہنا ولا کن قدر اللہ ماشا اللہ ما شاہ فال یوں کہا کرو یہ اللہ کی تقدیر تھی یوں ہی ہونا تھا جو اللہ نے چاہا تھا وہی ہوا ماشاء اللہ کان اب عالم یشالم یہ کن جو اللہ نے چاہا وہی ہوا جو اس نے نہیں چاہا وہ ہو نہیں سکتا تھا اب نوٹ کیجئے آخری جملہ جس کے لیے یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں ان لو تفت ہو عمل <الشَّيطَان> یہ کلم لو جو ہے کہ کاش کے یوں ہو جاتا کاش کے میں یوں کرتا یہاں سے عمل شیطان شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ پر تو آپ کا ایمان ہے ہی نہیں اللہ کو تو یا تو آپ اللہ کل شین قدیر نہیں مان رہے یا بالکل نشین علیم نہیں مان رہے کسی نہ کسی جگہ تو پانی مر رہا ہے تو جو ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے اندر ہونا ہی تھا پہلی حدیث کا آخری ٹکڑا بھی میں آپ کو سنا دوں یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما ہی سے جو روایت تھی وہ تو تلمزی کی تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے بعض دوسری کتابوں میں جو روایت کی آئی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں والم اور جان لے اے میرے بچے اے نوجوان بہرحال شفقت بھی تھی چچا زاد بھائی تھے عبداللہ ابن عباس ان کے لیے خاص دعا کی تھی اللہ فق حفی وال اللہ اسے دین کا فہم ادا فرما قرآن کا کی تفسیر اور تعویل کا علمدا فرما انہیں کو یہ تلقین فرما رہے والم انما اختار کا لم کا یہ جا